السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا بیر کراچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انکسنا وسیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لکھ ومن یضل فلا حادی لکھ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخيرا الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم اشرا الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيما وعلى آل إبراهيما. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما بارك على إبراهيما وعلى آل إبراهيما. إنك حميد مجيد.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 جس دن ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اسی دن اس نے رب کے سامنے یہ قسم اٹھا کر کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ عزت اللہ تیری عزت تیرے جاہو جلال کی قسم اس انسانیت کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں یہ حق و باطل کا مارکہ یہ اختلاف اور یہ جنگ اسی دن سے شروع ہے جو ابلیس کی چال میں اس کے مکر میں اس کے فریب میں پھنس جاتا ہے وہ اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ اپنے باطل کو اپنے غلط کو ہر طریقے سے صحیح اور درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو حق پر قائم ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اس اسلحے کے ساتھ جو وحی کی صورت میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی نے لڑنے کے مقابلہ کرنے کے جواب دینے کے کچھ اسلوب بتائے ہیں کچھ طریقہ کار ہیں کچھ باتیں ہیں جن کو اپنا کر انسان دنیا میں ابلیسی فرقے سے ابلیسی ٹولے سے اور باطل طاقتوں اور قوتوں سے لڑ کر جیت سکتا ہے اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے عالم اسلام میں یہ حالت صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر ہے اگر آج اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے یہ ملک اگر عیسائی بن جائے یہ مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر دیں تو جو تکلیفیں ان پر ہیں جو مسائب ان پر ہیں باطل طاقتوں کی طرف سے وہ لمحے میں ختم ہو جائیں گے اس لیے یہ تصور کرنا کہ یہ لڑائی یہ جنگ یہ اختلاف مذہبی اور دین کی بنیاد پر نہیں ہے یہ کم عقل اور بیوقوفی کی بات ہے حقائق سے چشم پوشی حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں اقوام نے اپنا تشخص کھو دیا ہے مذہب کی خاطر قومیں مٹ جاتی ہیں لیکن مذہب باقی رہ جاتا ہے اور یہی مذہب اسلام ہے اس میں داخل ہو کر ہم نے جینا اور مرنا بھی سیکھنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے جو اس وقت صورت ہے وہ صورت یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باطل طاقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے کھانے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کھانا کھانے کے لیے بلایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم مسلمانوں کی جب یہ حالت ہوگی کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے ہماری تعداد کیا گنتی کے برابر رہ جائے گی فرمایا نہیں غلا کن کم یوم کثیر ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن کن غسہ ان کا غسہ الفسعد لیکن تمہاری اوقات اور حیثیت یہ ہوگی تم مسلمانوں کی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہو اجاگ ہوتا تو بڑی مقدار میں ہے بہت تعداد میں لیکن اوقات اور حیثیت اس کی کچھ نہیں ہوتی تم اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر ہےبت خوف نکال کر ختم کر کے تمہیں ان کی نظروں میں ہلکا کر دے گا اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں واہن پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا واہن کیا ہے فرمایا وہن ہے حب بد دنیا و کراہیت الم دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جس شخص کو اسلام کے لیے جینا نہیں آتا وہ اسلام کے مطابق مر بھی نہیں سکتا وہ اسلام کے لیے مر نہیں سکتا سوال یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر ہے کبھی معاملہ آتا ہے برما کا کبھی کشمیر کبھی افغانستان کبھی عراق کبھی شام اور کبھی فلسطین اور یہ معاملہ میں عرض کر بھی چکا ہوں اور پھر کہہ دیتا ہوں یہ رکنے والا نہیں یہ ہر تین چار مہینے کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی خبریں سنوائی جاتی ہیں آپ تک اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ دنیا میں یہ ہو رہا ہے ہونے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہر خبر مسلمانوں کے ساتھ ہر واقعے کی خبر ہم تک نہیں آتی لیکن جس واقعے کو ہم تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے وہ واقعہ ہمیں زور و شور کے ساتھ ہمارا میڈیا ہمیں دکھاتا ہے دنیا کے کہنے پر ورنہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کسی ملک کا صدر قتل ہو جائے عام سی خبر بھی شاید نشر نہ ہو لیکن ایک خبر کو بہت بڑا بنا کے دکھایا جاتا ہے مقاصد کہتے ہیں ہوتا تو یہ روز کے معاملہ آج جو معاملہ ہے فلسطین کا خاص طور پر بیت المقدس کا بیت المقدس کیا ہے اس پہ مسلمانوں کا حق ہے یا نہیں ہے اور میں اس ملک میں رہنے والا ایک مسلمان میری کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے یہ دو باتیں آج انشاءاللہ شاء اللہ سمجھنے کی کوشش کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ پہلی مسجد اس روئے زمین پر کون سی بنی آپ نے فرمایا تھا مسجد الحرام. پوچھا اس کے بعد پرما مسجد اقصا جو کہ بیت المقدس میں فلسطین میں واقع ہے آپ سم سے پوچھا ان دونوں کے درمیان وقت کتنا لگا تھا فاصلہ کتنا تھا کتنے عرصے پہلے مسجد الحرام تعمیر ہوئی بعد میں یہ مسجد تعمیر ہوئی پرما ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ تھا مسجد الحرام بنائی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی جناب سلیمان علیہ السلام نے کی اور ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا نہیں کئی صدیوں کا فاصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے جن کو یہودی اپنی نسل سے قرار دیتے ہیں جناب داود اور جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے ہیں یہ انہوں نے تعمیر نہیں کیا اس سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا اس لیے اس پر کسی مسلک کسی مذہب کا حق جتانا کہ یہ ہمارا ہے یہ بات درست نہیں ہے اب اس پر حق کون جتائے گا یہ جگہ کس کے لیے بنے گی کیونکہ مقدس جگہ ہے مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لا کر بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی مسجد حرام میں بھی رخ آپ کا اس طریقے سے بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی لیکن مدینہ پہنچ کر بیت المقدس شمال میں تھا اور بیت اللہ جنوب میں تھا دونوں کو ایک ہی وقت میں سمت میں قبلہ بنانا ناممکن تھا یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا حق کیوں ہے اس کو اس لیے ہے کہ ما کان ہے ابراہیم یہودی ولا نسلانی ولا کی کان حنیفم مسلمہ تم وہ لوگ ہو یہودیوں کہ جنہیں جب موسی علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا تفتدوا على اذباركم فتنقلبوا خاسرين موسی علیہ السلام جب فرعون سے بچ کر اپنی قوم کو بچا کر مصر سے نکلے تھے تو پھر اسی جگہ پہنچے اور اپنی قوم سے کہا یہ قوم ہے یہاں پر یہ علاقہ ہے ان سے لڑو اللہ تمہاری مدد کرے گا فتو نصیب ہوگی لڑ کر اس شہر میں داخل ہو اور یہاں پر آباد ہو جاؤ انہوں نے کہا ان کا مسین کو منگ جبرین اس جگہ رہنے والے لوگ بہت ہی سخت جان طاقتور ترین لوگ ہیں ہم لڑ نہیں سکتے اور یہ بھی کہ بیٹھے فضحب انس ورب کا فقاطلہ اندون اتنا ہی شوق ہے لڑنے کا جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے ہم یہاں بیٹھے علاقہ فتح ہو تو ہمیں بلا لے تمہاری اوقات تو یہ تھی تم تو لڑے نہیں تھے آج کس لیے تم اس سرزمین پر حق دتا رہے یہ بڑا ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے عیسائی مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کون تھے حنیف مسلمہ یک طرفہ تھے ایک تھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے تمہاری نسلوں میں جو شرک چلا آ رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی ابراہیم علیہ السلام اس سے بری تھے اور انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے ہم عشا علیہ السلام کے ماننے والے ہم اصلی تورات کے ماننے والے ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں ہم اصلی انجیل کو ماننے والے ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ و پر ایمان رکھنے والے آپ کی اتباع کرنے والے اور قرآن کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے والی قوم ہے قرآن نے ہی ہمیں بتایا ہے یہ توات اللہ نے نازل کی اس کے احکامات ہیں انجیل اللہ نے نازل کی اس کے احکامات ہیں اسی کے بمطابق ہم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے قرآن کو بھی ہم نے تسلیم کیا تم یہودیوں نے تو کی تعلیمات کا انکار کیا اسی لیے تم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھا عاشورہ کا روزہ تو آپ پہلے سے رکھتے تھے دس محرم کا مکہ میں بھی آپ نے رکھا اور شروع اسلام میں یہ روزہ مسلمانوں پر جب فرض ہوا رمضان کے روزوں سے پہلے تو یہ روزہ ایک فرضیت کی شکل رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے بعد میں پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا تم کیوں رکھتے ہو روزہ یہ تو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے تمہارے رکھنے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. ہم شکرانے کے طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں رب کا روزہ رکھ کے اللہ کے نگم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا نح ب حقوب موسا تم, تمہارا موسا پر اتنا حق نہیں جتنا ہمارا ہے جتنا ہمارا ان سے گہرا تعلق ہے تمہارا نہیں ہے فسامہ امر اس دن کا روزہ آپ نے بھی رکھا اور پھر روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا موسا علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے جو تعلق ہم مسلمانوں کا موسا علیہ السلام سے ہے جو تعلق ہم مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے جو تعلق ہم مسلمانوں کا ابراہیم علیہ السلام سے ہے وہ کسی بھی مذہب کا نہیں ہے کیونکہ کسی بھی مذہب نے ان امبیا کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کیا اللہ نے ان انبیاء سے بھی وعدہ لیا تھا کہ جب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم آئیں گے لتمین النبی و لتنگ سورنا تم نے ان پر ایمان لانا ہے ان کی مدد کرنی ہے اب جو ایمان لے کر آ گیا وہی ان کے مذہب پر قائم ہے محمد الرس اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قائم ہے اس عقیدے پر قائم ہے اس ایمان پر قائم ہے جو ایمان اور عقیدہ آدم علیہ السلام کا تھا وہی ایمان اسی تسلسل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے وہی عقیدہ ہے سن پندرہ ہجری کے اندر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فتح کیا یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کسی عیسائی کو تکلیف نہیں دی وہاں پر اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی کسی عیسائی کو تکلیف نہیں دی ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے وہاں جا کر امان لکھ کر آئے تھے اپنی طرف سے کہ ان جو لوگ یہاں رہتے ہیں جو لوگ یہاں بستے ہیں ان کو عزت امان کے ساتھ رہنے دیا جائے جزیہ اگرچہ وہ دیں گے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی آرام کے ساتھ چلتے رہے پھر اس پر قبضہ ہوا پھر چھٹی سدی کے اندر صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس علاقے کو دوبارہ پتہ کیا گیا حتیٰ کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے اس علاقے پر دوبارہ قبضہ ہوا اس بنیاد پر کہ یہ جگہ ہماری بڑوں کی ہے اس جگہ کو تعمیر کرنے والے ہماری نسل سے آئے ہیں سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ان کے ہم پیروکار ہیں ان کی نسل سے ہم چلتے آ رہے ہیں اس جگہ پر ہمارا حق ہے ہو حق تمہارا لیکن اللہ جس کو یہ حق نصیب کرے یہ حق اس کا ہے اب سوال یہ ہے کہ اتنی بابرکت زمین ہے اس کو اللہ کے نبی صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر سفر کرنے کی اجازت دی ہے عبادت کی نیت سے اور میں تین مساجد ایسی ہوں انسان کثرت ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے مسجد حرام لاپسد الرحال اللہ مساجد جس میں ایک مسجد حرام ایک مسجد مسجد مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقسام اتنی عظیم جگہ اتنے مقام اور مرتبہ والی جگہ کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی معراج کے موقع پر یہ ایک اشارہ تھا کہ سارے کے سارے انبیاء بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ اس جگہ پر حق انہی انبیاء کا ہے۔ اس جگہ پر حق انہی انبیاء کا ہونا چاہیے۔ یہ بابرکت سرزمین ہے۔ ال المسجد الاقصى الذي باركنا حولا وہ سرزمین وہ جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے وہ مسجد اقصی کہ جس کے آس پاس کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا۔ ونجیناہ ولوطن الى الارض التي باركنا فيها للعالمين نے ابراہیم علیہ السلام کو لوت علیہ السلام کو ایسی سرزمین پر آفیت اور نجات کے ساتھ پہنچا دیا وہ سرزمین جہاں پر اللہ تعالی نے برکتیں نازل فرمائی ہیں با برکت سرزمین اس کو خراب دیا اب یہ برکت والی زمین ہے مسجد اقسا ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے حق بھی ہمارا ہے چھن گیا جو ہوا ہوتا رہا سوال یہ ہے میں کیا کروں میں نے کیا کرنا ہے بحثیت ایک مسلمان یہ سب فضائل میں نے سن لیے اس کی اہمیت کو میں نے جان لیا ساری چیزیں میرے علم میں آ گئیں اب میں اٹھ کر کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے اپنے آپ سے پہلے ایک سوال کیجئے اس علاقے کو اگر میں فتح کرتا ہوں آزاد کرتا ہوں جیسے بھی ہو جائے وہاں پر نظام کون سا قائم ہوگا کیا آپ اس سرزمین کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا ملک ہے کہ آزاد ہو کر وہاں بھی جگہ جگہ ایسے قبے بنے ہوئے ہو کیونکہ وہ سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر انبیاء مدفون ہیں اس سرزمین پر کسرت, ہے کسرت کے ساتھ انبیاء آئے ہیں اور کثرت کے ساتھ امبیا کی تدمین ہوئی ہے اور وہ, وہ سرزمین ہے جہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کی ان قبروں کے اوپر سجدہ گائے محبت خانے بنائے اور جا جا کر وہاں پر سدے کی یہ سرزمین اگر فتح ہو تو حال یہی ہوگا جو آج ہمارے ملکوں کا یہ سرزمین اگر فتح ہو تو آج جس طریقے سے ہم مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہیں اسی طریقے سے وہاں مسلمانوں کی حالت ہوگی سوال یہ ہے کہ اگر اس علاقے کو فتح کرنا ہے اس کی فتح سے پہلے اپنے آپ کو فتح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں یوں ہی نہیں رہے تھے وجہ تھی اللہ چاہے لمحے بھر میں دنیا کو پلٹ کر آپ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دے وہ لمحے بھر میں کائنات کو تبدیل کر کے رکھ دے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے نظام کے ساتھ اپنے سسٹم کے ساتھ قوانین کے ساتھ دنیا کے معاملات دیکھتا ہے تمہارے اندر کیا ہے تم خود کیا کر سکتے ہو تمہاری اپنی کتنی حیثیت ہے تم اس پانچ سے چھ فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کر سکتے ہو تو پھر کسی سرزمین پر اسلام نافذ کرنے کی بات کرتا تمہیں جو ملکیت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر حکومت عطا کی اللہ کل حکمراہ کل حکم نام راجیت ہی اس گھر میں تم نے اگر اسلام نافذ کر لیا تو پھر تم بات کرو دوسرے ممالک میں اور اس سرزمین پر اس خطے پر اسلام نافذ کرنے اگر نافذ ہو گیا تمہارے جسم پر تمہارے وجود پر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر کے دیے اپنی خواہشات اپنی سوچ کو اللہ کے فرامین کے مطابق بنا لیا اللہ کی وحی کے مطابق بنا لیا تمہارا ایمان تمہارا عقیدہ تمہارا سوچنا تمہارا سمجھنا تمہارا اٹھنا تمہارا بیٹھنا اسی طریقے سے جس طریقے سے رب نے چاہا ہے تمہاری سوچ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تمہاری سوچ میں یہ موجود ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہونا ہے اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت میں اور اس وجود کے اوپر تم اسلام نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنے گھر کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد جو کرنا ہے وہ رب نے کرنا ہے پھر میں نے نہیں کرنا پھر اسلام نافذ میری ذمہ داری نہ رہے گی پھر اسلام کا نفاذ رب نے وعدہ کیا ہے وہین اومی کو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے تم میں سے جو عملے سالے کرتا ہے اس کو زمین پر خلافت حکومت وہ عطا کرے گا فرمایا تھا یہ امامت ہم تمہیں عطا کریں گے پھر حکومت بخود جب آپ کا گھر اسلام کے مطابق دوسرے کا گھر اسلام کے مطابق آپ کا محلہ آپ کا شہر آپ کا صوبہ آپ کا ملک اسلام کے مطابق پھر کون ہوگا کہ جہاں پر اسلام کے بمطابق حکومت نہ ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی غیر اسلامی طریقے سے حاکم منتخب ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا حاکم آ جائے جو کہ اسلام کا نفاذ نہ چاہتا ہو جو کہ اسلام بیدار حاکم ہو جو کہ اسلام پر تان کرنے والا ہو جو اسلام پر انگلی اٹھانے والا ہو اسلام کی مخالفت کو برداشت کر لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے اپنے اندر ایمان کی کمزوری ہے اپنے اندر عمل کی کمزوری ہے تو اللہ کا وعدہ ابھی تک انتظار میں ہے لہس تخلیف اللہ خلافت حکومت تمہیں اللہ عطا کرے گا جس طرح وہ پہلے لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ کے وعدے پر شک مت کرو عطا کرنے والا وہ ہے دینے والا وہ ہے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے یو اللہ دینا آمنو ان تنگ سر اللہ یون سر سب سے پہلی چیز اگر اپنی مدد چاہتے ہو اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو باعزت دیکھنا چاہتے ہو اپنی عزت اور شان دیکھنا چاہتے ہو اس کے لیے کرنا تمہیں پہلے یہ کہ اللہ اور اس کے دین کی مدد کرنی پڑے گی کی کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کائلاس میں کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تمہارا ساتھ نہ دے جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی کوئی جنگ نہیں جیت سکتے امریکہ ساتھ ہو یا نہ ہو روس ساتھ ہو یا نہ ہو چائنا ساتھ ہو یا نہ ہو ان کے ساتھ ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے تو رب ساتھ ہے یا نہیں ہے اگر رب ساتھ نہیں ہے تو جس طریقے سے آج ہم دلیل اور رسوا ہو رہے ہیں بحثیت مسلمان اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے رب کا ساتھ چاہیے رب کی مدد چاہیے اور رب نے اس کو ایک شرط کے ساتھ رکھا ہے ایک شرط ہے ان تنگسر اللہ یگسر اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو اللہ تمہاری مدد سوال یہ ہے اللہ کی مدد کیا ہے وہ اللہ کے دین کی مدد ہے اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے اللہ کے دین کی مدد آج اگر بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ یا دار حکومت تسلیم کر لیا گیا تو اس میں اللہ کے دین کی مدد یہ نہیں کہ اپنے شہر میں ریلی نکال لو اس سے ان کو کوئی فرق پڑ جائے گا وہ تو چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملکوں میں فساد برپا ہو وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اندر خراب اور دمار پیدا کرو اپنے آپ کو برباد کرو اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ کیونکہ اس طریقے سے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا امریکہ کو نہ کسی اور ملک کو اس سے نقصان ہوگا کس کا آپ کا اسریلی سے جلوس سے جلسے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہو. وہ تو چاہتے ہیں یہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بربادی آئے وہ چاہتے ہیں یہاں تعطل آئے اسلام کی مدد اللہ کی مدد دین کی مدد ایسے موقعوں پر انسان دین پر عمل کر کے کرتا ہے ایک بات یاد رکھیے اپنی کسی نیکی کو کسی دین کی مدد کو حقیر مت جانے ضروری نہیں ہے کہ مدد ہو اور فوراً میں تلوار اٹھا کر اسلحہ اٹھا کر پہنچ جاؤں لڑنے کے لیے یہ طریقہ کار بغیر تنظیم کے بغیر ترتیب کے بغیر ایک امیر کے بغیر کام کو مرتب کیا اگر ہوگا تو اس سے نتائج اسی طرح سے حاصل ہوں گے جس طریقے سے آج آپ دنیا میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کرنا کیا ہے سوال یہ ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے فرامین سناتے ہیں یہ صاحب اکرام کا کردار پیش کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو عورتوں کے کرنے کے گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ اللہ نے مدد ایسے نہیں کی اللہ نے مدد کی ہے ہر شخص کے حساب سے جتنی آپ کی حیثیت ہے جو آپ کی اوقات ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی منو فکل لما خلق الفلا ہر شخص اس کام کے لیے پیدا کیا جو صلاحیت ہے اس کو اللہ تعالی نے عطا کیا جو کر سکتا ہے اللہ تعالی اس کو اسی کام میں لگاتا ہے اذان رب نے خواب میں دکھائی تھی جب مسلمانوں کو اطلاع دینے کی ضرورت پڑی اذان کون دے گا بلائے کس طریقے سے لوگوں کو نماز کی طرف تو اذان رب نے خواب میں دکھائی عبداللہ حبل خواب میں ان کی اذان دکھائی گئی اللہ کے نبی سے کو پتہ چلا آپ نے اذان دلوائی کس سے ان کو ورمائی اذان سکھاؤ اس کو بلال یہ اسلام کی خدمت تھی جس شخص کو اللہ تعالی نے آواز عطا کی اس نے اپنی آواز کے ذریعے سے اسلام پہنچایا گھر گھر تک دن میں پانچ دفعہ آواز پہنچائی جب موقع آیا میڈیا کا شعر و شاعری کا شعر و شاعری اس دور کا میڈیا تھا تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دی تھپکی دی فرمایا کہ پڑتا جا اشار تیرے ساتھ ہماری تائید بھی موجود ہے اور فرشتے بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کا رد کر اشار کی صورت ہے خالد ابن ولید کئی تلواریں توڑ کر اللہ نے صلاحیت دی تھی لڑنے کی جنگ کی قوت تھی طاقت تھی ذہن تھا سوچتی لڑنا جانتے تھے تلواریں توڑ کر اللہ کے رام دین کی مدد کی عثمان ابن اللہ نے مال اطا کیا تھا اس مال کے ذریعے سے کتنے موقع پر اسی مال سے جیتے جاگتے وہ کام کر گئے جس کام کے لیے میں اور آپ دنیا میں آئے کہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں چلے گئے اس مان آج کے بعد تو کچھ بھی کر تجھے نقصان نہیں ہوگا تجھے کوئی چیز درر نہیں پہنچائے گی تیرے لیے کوئی بنا گنا نہیں رہا یہ حاصل مقصد جس پر نظر رکھنی ہے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے جناب زمینداری ربی اسی سرزمین سے شام سے فلسطین سے مدینہ تشریف لے کر آئے اور اپنے ساتھ وہاں سے چند کندیلے تیل جلانے کے دیا وغیرہ اس طرح کا سامان ساتھ لے آئے مغرب کی نماز ہوئی اس کے بعد ایک اپنے غلام کو کہا کہ مسجد کے اندر یہ چراغ روشن کر دو تیل ڈالو اور یہ سارے چراغ روشن ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے مسجد کو اس طریقے سے اندھیرے میں روشنی دیکھی فرمایا منفاح اگر یہ کام کس نے کیا لوگوں نے کہا یہ تمیم داری لے کر آئے ہیں شام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علّم نے فرمایا کہ نور صن اسلام نور اللہ علیہ کفی دنیا وال آج تو نے اسلام کو روشن کر دیا انہوں نے کیا گیا تھا مسجد میں لائٹیں لگائی تھی فرمایا تو نے مسجد نہیں یہ اسلام کو روشن کیا اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا اور آخرت میں نور فراہم کر دے تیرے لیے دنیا اور آخرت میں روشنی فراہم کر دے تو نے اسلام کو روشن کیا لوقان علی ابن تز کو کہا اگر میری کوئی بیٹی ایسی ہوتی جس کی شادی ہونی ہوتی اور شادی نہ ہوئی ہوتی میں آج اس بچی کی شادی تیرے ساتھ کروں یہ زملہ سن کر نوفل ابن نے کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی نہیں میری تو ایک بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہے فرمایا پھر سوچ کیا رہا جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ تم کر دو اور جناب نوفل نے اپنی بیٹی کی شادی تمینداری کے ساتھ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دین کی خدمت دین کو پہلے نافذ کیجیے اپنے اوپر اور پھر دین کی خدمت کیجیے اور دین کی خدمت دین کی ترقی اور دین کا قیام اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے ان نماین صلی اللہ یہ طاقت جمع کرنے سے مظاہرے کرنے سے جلوس نکالنے سے حکمرانوں کو لان تان کرنے سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کہ ان میں غیرت نہیں ہے ان میں یہ نہیں ہے ان میں غیرت نہیں ہے غیرت اصل میں ہمارے معاشرے میں نہیں ہے جو ان کو چن کر اوپر لے کر آتے ہیں ہم نے ان کو انتخاب کیا ہمارے معاشرے میں ابھی وہ سوچ پیدا نہیں ہوئی ہمیں وہ سوچ پیدا کرنی ہے اللہ تعالیٰ مدد جو کسی امت کی کرتا ہے وہ اصلے سے طاقت سے ان طریقے کار سے نہیں کرتا وہ مدد کرتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کے ذریعے سے جو کمزور لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جائیں ان کو تو کوئی اور کام آتا نہیں کچھ کر نہیں سکتے بزدل لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کمزور لوگوں کے ذریعے سے کرتا ہے کیسے کرتا ہے دعا بھی اخلاقی وہ بھی سلافی ان لوگوں کا دعائیں کرنا ان لوگوں کا نمازیں ادا کرنا ان لوگوں کا اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ ان لوگوں کے لیے امن و امان قائم کر کے رکھتا ہے کہ یہ لوگ تو میری عبادت کر رہے ہیں کمزور لوگ ان کے لیے امن و امان قائم رہے ہیں. امت کی مدد اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتا ہے یہ ہے مدد کے طریقہ کا یہ ہے وہ انداز جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کر سکتے ہیں پھر کسی کی اوقات اور ضرورت نہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے سرزمین پر حملہ کر کے آپ کی جگہ پر قبضہ کر کے آپ مسلمانوں کو للکار کر آپ کو تکلیف پہنچا کر وہ خوش رہ سکے وہ سکون کی نیند سو سکے عمر اپنے خطاب کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا کوئی دنیا کی ترقی اور ٹیکنالوجی نہیں تھی تھا تو کیا تھا یہی طریقہ کار تھا کہ اس امت کے ضعیف لوگوں کی مدد کرنی ہے اس امت کا خیال رکھنا ہے پھر دیکھو آگے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے راستے آسان اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِن اللہ, اللہ, من اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے ایک وہ ہے سانیہ نصیب اُٹھی سناتی القیب جو اس تیر کو بنا رہا ہوتا ہے بناتے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دین کے لیے استعمال ہوگا چلائے گا نہیں نڑے گا نہیں یہ صرف بنائے گا اس کے بنانے کی وجہ سے اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں داخل کر رہا ہے ورامی بھی جو اس تیر کو چلا رہا ہے اللہ کی راہ ہے یہ بھی جنت میں جائے گا ورمدہ بھی جو اس تیر کو بنانے والے سے چلانے والے تک پہنچا کر آ رہا ہے اس پہنچانے کی وجہ سے اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرے گا اپنے عمل کو اپنے کردار کو اپنے معاملات کو حقیر مت جانیے اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے اپنے گھر پر اسلام نافذ کیجئے اسلام کی جو آپ کی حیثیت ہے جو آپ کا کردار ہے جو آپ کے اندر صلاحیت ہے اس کے مطابق مدد کیجیے اور آخر میں آج اپنے آپ سے سوال کر کے اٹھیے گا کہ آج دنیا پہ اسلام کے نفاظ کی میں بات کر رہا ہوں میں نے آج تک اسلام کے لیے کیا ایسا کام کیا ہے جو کل رب کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکوں اللہ یہ ایک میرا منفرد کام ہے یہ سب سے ہٹ کر کام ہے جو میں تیرے لیے کر کے آیا ہوں جو تیرے لیے کر کے آیا ہوں یہ بات یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا یہ تھا فی الجنت جو جنت میں پھر رہا تھا گھوم رہا تھا۔ کس وجہ سے فی شارت قطع واحد تریقی کانس الدین ایک درخت تھا جو لوگوں کو آتے جاتے راستے میں تھا تکلیف پہنچا رہا تھا اس نے اس درخت کو کاٹ دیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا یہ ایسے عمل ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کہہ سکے اللہ میں تو نہیں یہ کر کے سردیوں کی راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ابن ماجا کی حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی ہے ابن ماجا کی حدیث کے الفاظ ہے من آنا جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اور آگے حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے فرمایا کہ رات کے کسی پہر من تار کسی وقت بھی وہ اچانک اٹھتا ہے کروٹ لی تارا کے تین مانے کہ انسان سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑا جائے بول جائے یا پھر نیند میں آدھی نیند میں ہو آدھی جاگنے کی کیفیت اور اس میں بول پڑے اور ایک مان ہے اس کا نیند سے اچانک چونک کر اٹھ جانا فرمائے ایسی کیفیت میں وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ مسفر اللہ اللہ کی یہ دعا وہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو وہ مانگتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے یہ, یہ جو وقت ہے سردیوں کی راتیں اس وقت اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ماہا نیم حکومت اللہ تعالیٰ ہستا ہے اللہ تعالیٰ ہستا ہے اس بندے پر جو ان سردیوں کی راتوں میں اٹھتا ہے رات کے وقت اور گزو کر کے دو رکعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو رشتے سے پوچھتا ہے اس سے پوچھو اس کو دیکھو یہ کیوں اٹھا ہے اس نے اپنی نیند کیوں حرام کی ہے اس نے اپنا بستر کیوں چھوڑا ہے اس بات میں رب مسکرا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں اہمیت رکھتے ہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے پھر دیکھیے رب آپ کے لیے کیا کرتا ہے پھر دیکھیے رب اپنے وعدے کیسے پورے کرتا ہے رب کو کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے رب کو کوئی توپے نہیں چاہیے رب کو کوئی چیخنداڑ نہیں چاہیے رب کو کوئی جل سے جلوس نہیں چاہیے سامنے آپ اپنا اخلاص اپنی دعا اپنی نمازیں پیش کر دیں آپ اپنے آپ کو کمزور بنا کر پیش کر دیں مدد کرنے والا آسانیاں پیدا کرنے والا رب ہے تمکین عزت رفات شان دینے والا رب ہے کیونکہ عزت اس کی ہے جس کو رب عطا کرے اور زریل وہ ہے جس کو رسوا رب کر جس کے رب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں وہ اچھا ہے اور ایک رب کا ایک اپنا ای بھی قانون ہے کبھی عَلْ قوم کو غلبہ دیتا ہے کبھی کسی کو مغلوب کرتا ہے کسی کو اوپر لاتا ہے کسی کو ہٹاتا ہے اگر وہ ایسا نہ کرے ایک ہی لوگ کو بھی حکومت قائم رہے ایک ہی لوگ چلتے رہے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے یہ اس کے احکامات کو نہیں ہے اس کی شان ہے اس نے کچھ فیصلے فیصلے اس کے تقدیری فیصلے ہیں جو اس نے نافذ کرنے ہیں وہ یہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا آگے آتے ہو انبیاء کو بھی جس نے جھنجھوڑا تھا اب تو منگ تک فلجن علمکم سردین جھنڈوڑتا ہے دیکھتا ہے تکلیفیں پہنچاتا ہے آخری حد تک کہ رسول بھی کہتے ہیں متا رسول اللہ پھر اللہ کی مدد آتی پورا آخری وقت تک لے کر جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے آخر میں سب سے پہلا اور آخری ہتھیار سب سے مضبوط ہتھیار جو انبیاء کے پاس رہا ہے جو ہر ہر نبی نے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے جو وہ ذریعہ ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے جس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے جس کے ساتھ ہی کامیابی ہوگی آپ کے پاس دنیا کی ساری طاقتیں موجود ہیں یہ ہتیار نہیں آپ ناکام ہے دنیا کی کوئی طاقت موجود نہیں یہ ہتیار موجود ہے آپ کامیاب ہیں قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجرون وی قدر فدعا ربہ انی مغلوب فلتصر ففتحنا بواب السمائی مائی من حمیر وفجرنا الارض عیون فلتقل ماہو قد قدر قوم نوکون نو علیہ السلام کو انہوں نے دھتلایا ان کی تقریب کی مذاق اڑایا ان کا انکار کر دیا ان کو پاگل کہا ان کو دھتکار دیا اپنی محفلوں سے اٹھا دیا اور انہوں نے کمزوری کی حالت میں صرف یہ کہا فدا رب اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے انی مغلوب ہوں فنقصر اللہ میں مغلوب ہوں میرے اندر طاقت نہیں تو مدد کر دے تو مجھے غلبہ طا کر دے صرف اس دعا کی وجہ سے رب فرماتا ہے آسمان کے دروازوں کو پانی کے ساتھ ہم نے کھول دیا اتنا پانی برسایا زمین سے سارا پانی اٹھا کر نکال کر پوری قوم کو غرق کر دیا کوئی اسلحہ کوئی طاقت کوئی ٹیکنالوجی کوئی ترقی کسی کام نہ آ سکی کسی کو بتانے کے لیے کام آیا تو کیا نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہر نبی نے ہر تکلیف کے آخری لمحات میں یہی دعا کی ہے اسی قسم سے اللہ سے مانگا ہے بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں پہنچ کر بغیر کسی تیاری اور اسلحے کے رب کے سامنے گڑ گڑا کر یہی کہا تھا اللہ تو فلاطا بدا, بدا اللہ اگر یہ چند لوگ اگر آج ختم ہو گئے مٹ گئے تو پھر دنیا پر تیرا نام لینے والا شاید کوئی نہ بچے اللہ مدد فرما دے اللہ مدد فرما دے اللہ مدد فرما دے اللہ نے پھر کیسی مدد فرمائی وہ نظارے آپ کے سامنے قرآن جا بجا اس ہتھیار کو کمزور مت سمجھیے رات ہے دن ہے آپ کے پاس اللہ نے ایسے کئی مواقع رکھے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں رب سے انسان مانگ رہا ہو دعا کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے رات کے لمحات میں جب بھی انسان کی آنکھ کھلے جو حدیث صاحب نے سماج فرمائی رب سے مانگ لے رب عطا کر دیتا ہے یہ ہتھیار کوئی معمولی ہتھیار تو نہیں ہے یہ ہتھیار وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے قوموں کی قومیں تباہ اور یہی پہلا ہتھیار ہے اور یہی آخری ہتھیار ہے اور یہ وہ ذریعہ ہے جو بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے یہ سب کرنے کے بعد اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اپنے دل میں بس یہی تمنا لے کے بیٹھوں کہ بس جو میں نے کر لیا وہ کافی ہے دین کی مدد نہیں میرے دل میں ساری وہ تمنایں موجود ہوں سارے وہ خیالات موجود ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے جہاد کی تمنا اپنے دل میں رکھی جب موقع ملے گا جب صحیح راستہ ہوگا جب مجھے نظر آئے گا کہ یہ جہاد میرا تلوار اٹھانا اسلام کے دفاع کے لیے میرے تلوار اٹھانے سے اسلام کو نقصان نہیں اسلام کو فائدہ ہوگا چاہے آج ہو یا کل ہو لیکن فائدہ اسلام کا ہے یہ بڑا ایک اہم اور دقیق نقطہ ہے اس بات کو سمجھنے کہ ہر اسلام کے نام پر تلوار اٹھانے والا اسلام کا مددگار نہیں اسلام کے نام پر تلوار اٹھنے سے اسلام کو نقصان بھی ہوتا ہے بدر کے موقع پر آپ صلاح وسلم نے تلوار اٹھائی لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر صلاح کی تلوار نہیں اٹھائی ہر موقع کی نزاکت اہمیت احساس ہوتا ہے اور پتہ چلا کر دیکھ کر معاملات کو جان کر ایک مرتب اور منظم انداز میں کام ہوتا ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے اپنے طور پر جا کے لڑنا شروع ہو جائے تمنا ضرور دل میں رکھیں کیونکہ جس کے دل میں یہ شوق ہی نہیں ہے یہ نیت ہی نہیں ہے رقبت ہی نہیں ہے کہ اس نے لڑنا ہے رب کے لیے فرمایا اگر یہ مرے گا تو کس پر مرے گا نفاق کے ایک صوبے پر گا. اپنے دل میں تمنا رکھیں سچی سچی نیت سچی امید اس سچی امید کا فائدہ کیا ہے آف اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث آپ نے فرمایا کہ ان دنیا لی اربا کی نفرت یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے پہلا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کر رہا ہے سلا رحمی کر رہا ہے غریبوں کا حق جانتا ہے غریبوں کو دیتا ہے کوئی تکبر اکڑ نہیں ہے اس مال سے دین کی دنیا کی ہر ایک کے معاملات کو سلجھا رہا ہے فرمایا یہ شخص وہ ہے جس کے لیے اجر ہی اجر ہے یہ دنیا کو یہ شخص لے گیا جیب گیا دنیا پہ گیا کہ اسی کی ہو گئی کیونکہ دنیا سے اس نے فائدہ اٹھانی دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا علم ہے وہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا ہے میں بھی اسی کی طرح لوگوں کی خدمت کرتا لوگوں کے حقوق کو سمجھتا دین کی خدمت کرتا سلا رحمی کرتا رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا مال آ جانے کی وجہ سے اکڑنا آتی اس کے اندر رشتے داروں سے کتھا تعلق ہی نہ ہوتی جو غریب رشتے دار ہے چھوڑ کر چلے گئے آگے بڑھ گئے منہ پھیر لیا مال آ جانے نہیں اس کی نیت ہے حدیث کے الفاظ ہیں یس یس الرحیمہ اس حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ مال آ جانے کے بعد وہ سلا رحمی کرتا دوسرا شخص ہے جو نیت کر کے بیٹھا ہے فہما فهو ما یہ آدمی اپنی نیت کے مطابق اس, کو اس کا کل جانا ہے عجر کے اعتبار سے اگر پوچھتے ہو تو پہلا آدمی اور یہ آدمی دونوں برابر ہے اجر اجر میں دونوں کے دونوں برابر ہے لہذا اپنے دل میں سچی نیت رکھیں کہ جب آئے گا موقع ایک منظم انداز ہوگا جس کے ذریعے سے اسلام کا نفاذ ہوگا واقع اسلام کے لیے ہوگا کسی ایک امیر کے تحت ہوگا منظم انداز میں جو شرعی تقاضے ہیں جہاد کے وہ پورے ہوں گے میں جہاد کے لیے تنوار بھی اٹھاؤں گا لڑوں گا بھی اپنے دل کو بزدل مت بنائیے لیکن جو ابھی آپ سے ہو سکتا ہے اسلام کی مدد آپ کر سکتے ہیں اپنے اوپر اسلام کا نفاذ کر کے اپنے گھر میں اپنے محلے پر آس پاس احسان کے ذریعے اخلاق کے ذریعے اسلام پہنچا کر تبدیلی لا کر آپ اسلام کے اندر تبدیلی اپنے اوپر تبدیلی لا کر اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں اس دنیا کے لیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول